فوائد حجامہ عقل میں اضافہ حافظہ قوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجامہ کرانے سے عقل بڑھتی ہے اور قوت حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے